وال کر من نالا و یہ قصہ نمبر کتنی ہے جی تین اور چار دو قصے آ گئے تھے نا قصہ نمبر تین چار یقینی بات ہے کہ احسان کیا ہم نے اوپر منسا اور ہارون کے نجات دی ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم کو مصیبت بڑی سے کیسے نجات دی کراؤن سے اور امداد کیا ہم نے ان کی کراؤن کے مقابلے میں بس ہو گئے وہ بال اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب وازے کون سی کتاب جی؟ تو وہ اور قائم رکھا ان کو سراط مستقیم پہ یا ہدینہ کم نے قیم رکھا وہ ترک فالآخرین یہ وہی معنی ہے یا نہیں باقی رکھی ان دونوں کے اندر سنائے حسان پچھڑوں میں سلام اللہ موسا و انا کگال کا نزل موسنی انا میں نبازنا مول بائنا الیاسلام المر سرئل قصہ نمبر کتنی جی پانچ یہ حضرت الیاس جو تھے نا یہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے ایسے ہارون کا خاندان بے شک حضرت الیاس بھی رسول ہوتے تھے تبلی جب کہا اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا نہیں ڈرتے تم شرک کر رہے ہو کیا پکارتے ہو تم حضرت بال کو بال بدھ کا نام تھا لکھ لو بال کس کا نام تھا جی کیا پکارتے ہو مصیبت کے وقت بال کو اور چھوڑتے ہو تم آسن سانی کو یا خالقین بمانے کس کے کرو جی سانی کیونکہ خالق بہت ہیں کیا بھائی آسن الخالقین خالقین کا من کرو پیدا کرنے والے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پیدا کرنے والے تو بہت ہیں اللہ ان نے کیا ہے آپ نہ سانین کا معنی کرو تفسیر میں ایسے لکھا ہوا ہے چھوڑتے ہو آسن سانین کو یعنی اللہ کو بدل ہے جو کہ رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا پہلے کا پد جٹلایا انہوں نے اس کو پس بے شک وہ پکڑے جائیں گے بہت ضرور منع گرفتار ہوں گے پکڑے جائیں گے مگر بندے اللہ کے مخلاص ب ترک نل فی الآرین سلام اللہ الیاس کو الیاس بھی کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا ہے اے جیسے تورے سینا بھی کہتے ہیں اور تورے سین بھی کہتے ہیں چلی جی انا کزال موسنی ان میری بادل اور بے شک لوت البتہ رسولوں میں سے یہ قصہ نمبر کتنے ہے جی جب نجات دیا ہم نے اس کو اس کے متعلق ان سب کو مگر ایک بڑیا تھی باقی ماندا کے اندر رہ گئی تھی سمت آخری پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسرے لوگوں کو وہ نقم تم تم بھی مکہ کے مشرقین کو تمبی کی گئی کہ تم ان کی بستیوں سے گزار کرتے ہو جاتے ہو اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان کے اوپر کے وقت وقت اور رات کے وقت بھی گزرتے ہو کیا نہیں سمجھتے تم شیر کے انجام کو وائنا یون و سلام ملال مرسلی وا یون سلام ملال مرسلی اور بے شر یون و سربتہ رسولوں میں سے تھے یہ قصہ کس سنبار کتنی آئی ہاں اس آبا کا کلال کل کے جب بھاگ کے گئے طرف کشتی پر کے آپ دیکھو نا جی بھاگ کے گئے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یون و صلاح السلام کی کوئی اجتہادی لغزش ضرور تھی کہ بھاگ کے گئے جو کہہ رہے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یون و صلی السلام کی کوئی اجتہادی لغزش ہو گئی وہ حضرت شاہ عبد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یون و صلاح السلام نے جو قوم کو سمجھایا نا اور پھر یہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ آپ کو ان کو اعلان کر دیں کہ تین دن کے اندر یا تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا یہ اپنی طرف سے کہا یون صلی السلام نے شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ کی تحقیق یہی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں باقیوں کی تحقیقیں اور بھی ہیں بدوات یہ ان کے اوپر یونو صلی اللہ علیہ ص نے اور پرمانے لگے کہ تین دن کے بعد کیا آ جائے گا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا یہ تعین خود کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا پھر چلے گئے ایک طرف وہ تین دن کے بعد دیکھا یون و صلی السلام نے کہ وہ ہلاک تو نہیں ہوئے وہ تو عذاب کے ابتدائی آثار اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تاکہ میرے نبی کی بات جھوٹھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی تھے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے اب وہ ایمان بھی لے آئے تو حضرت نے یہ سمجھا یونس علیہ السلام نے کہ عذاب تو ان پہ نہیں آیا وہ بچ گئے معلوم ہو گیا اب میں کس منہ سے جاؤں وہ تو مجھے جھوٹا کہیں گے کہ یونس ت نے جھوٹ بولا سمجھے اس لیے حضرت یون صاحب کے رات کھولتے مشہور یہ اتحادی لگزش ہو گئی کہ اللہ کی وہی کی انتظار نہیں کی نہ اس وقت وہی کی انتظار کی جب تین دن کی تعین کی اور جب پھر تین دن کے بعد وہ بچ گئے تو پھر بھی اللہ کے حکم سے نکلتے یا اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے نا لیکن وہ اپنی مرضی سے چلے گئے یہ اتحادی غلطی ہوگی آبا کا کمانا آپ سمجھ رہے ہو نا جب بھاگے طرف کشتی پور کے چلے گئے جی آگے کشتی تھی دریا کے اندر تیر رہی تھی کشتی والوں کو کہا سوار کرو انہوں نے سوار کر لیا حضرت کو کشتی درمیان میں جا کے گرداب کے اندر چکر لگانے لگی کشتی والوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے اس وجہ سے کشتی چکر لگا رہی ہے تو حضرت یونس کہنے لگے غلام میں ہوں اپنے آقا سے باہر گیا ہوں ان نے کہا نہ یار تو تا نیک آدمی یا پورا ڈالتے ہیں تین دفعہ کوا ڈالا تو کن کے نام پڑھا حضرت یونس کے نام پڑھا آخر اللہ کا نام لے کے حضرت یونس علیہ السلام دریا کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مچھلی کو حکم کیا کہ تو اس کو نکال لے لیکن ت نے خوراک نہیں بنانی تیرا پیٹ اس کے لیے ایک جیل خانہ ہے چند دن کے لیے کہ انہوں نے چالیس دن حضرت وہاں اس کے پیٹ کے اندر رہے پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو اگال دیا باہر دیا کے کنارے آخر مچھلی کے پیٹ میں جو رہے مز ہو گئے کمزور چمڑا جو ہے ایسے ہو گیا نرم جیسے گل جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ایک قدو کا درخت ایسے جلدی جلدی اگا دیا قدو خود تو اوپر نہیں ہوتا کسی اور درخت پہ قدو چڑھ گیا اور قدو کا درخت جہاں ہو نا اس کے سائے کے اندر یہ مکھی نہیں بیٹھتی اور اللہ نے ایک بکری کو حکم دے دیا پہاڑی بکری تھی جس کو بوز ہو ہی کہتے ہیں وہ آ کے کھڑی ہو جاتی آپ اس کا دودھ پی جاتے ہیں چند دن کے لیے جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو اللہ کے حکم سے پھر آپ تشریف لے گئے کہاں او اسی قوم کی طرف وہ قوم ایمان لائی تھی نا اس طور پہ وہ تو آپ کی تلاش کے اندر تھی انہوں نے خوشیاں منائی تفصیلی طور پہ پھر آ بھی سیکھے یہ ہے جی دیکھو جی اور فرمائیے پسما پس شریک کورا ہوئے دیکھ رہے ہو صاہما کا منع شریک کورا ہوئے پس تھے وہ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے قورا بار بار ان کے نام نکلا تو کیا دھکیل دیئے گئے بس تھے دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے بس لکما بنا لیا اس کو مچھلی نے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے ملامت وہی احتیاطی غلطی ہو گئی فلولہ نہ ہو تری کے نجات بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تھے تصویر پڑھنے والوں میں سے تصویر وہ تو صبح نہ یہ بات نہ ہوتی تو ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں کیا, کیا؟ مت تک کیا کلا یوم یو اب کیا کا مانا یوں نہ لینا کہ مچھلی کیا تک زندہ رہتی یعنی مچھلی کا پیٹ ان کے لیے کبر بنا دیا جاتا چاہے پھر مچھلی مر جاتی کیا مت کو اٹھتے تھا پس ڈال دیا ہم نے ان کو چٹیل میدان میں اور وہ مز محل تھے بیمار تھے اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر درخت بیل دار کہ درخت بیلدار مراد قدو ہے میں نے بھی بتایا ہے بارشل نہ ہو اور بھیجا ہم نے ان کو طرف ایک لاکھ کے یا کچھ زیادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کثر کو شمار نہ کرو تو لاکھ ہے اور اگر اوپر والی کثر کو بھی شمار کرو تو کچھ زائد ہیں کہتے ہیں بیس ہزار زائد تھے فا منو تفصیل آ کے نیچے کیا لکھو گے تفصیلا الک آ کے نیچے کیا لکھنا ہے اجمالی طور پہ پہلے ایمان لائے تھے یا نہیں کیا کہا تھا کہ آ بما بے بہی جا ہم تمام ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو کون لایا یون علیہ اجمالی تھا اب صلی اللہ علیہ صلام تو گئے نا تفصیلی ایمان لائے آکام یون علیہ السلام سے سیکھ کے عمل کرتے رہے ایمان لا تفصیل پر نفا دیا ہم نے ان پہ ایک وقت تک بھائی یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں یون صلاح السلام کے بارے میں بعض حضرات کچھ اور تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے شاہ صاحب کی تقریر کو پسند کیا اگر آسان ہے فسٹ ہفتے مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے کس سے ختم ہوئے مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ بھائی مکہ کے مشرق کیا کہتے تھے کہ ملائکہ کا خدا کی کیا ہے بیٹیاں ہیں تو اللہ نے فرمایا محمد کریم آپ ان سے پوچھو کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے کیا بیٹیاں جس کو تم آر سمجھتے ہو مشرق کے ساتھ تری کے مناظرہ پس پوچھ تو ان سے کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور خود ان کے لیے بیٹے یہ کب و عرفی ہے یعنی ان کے عرف میں بھی کبھی سمجھتے تھے بیٹیوں کو آگے کب و نقلی ہے ام خلقنا الملائکہ کا انداز کہ نقل کے لحاظ سے بھی یہ چیز کبھی ہے کیسے کبھی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا پیدا کیا تھا ہم نے فرشتوں کو مادہ دراہ کے وہ دیکھ رہے تھے <تصفح> یہ عکل کے لحاظ سے بھی کیا ہے کبھی ہے وہ ان کو جو کہتے ہیں فرشتے مادہ ہیں بیٹی ہیں کیا اللہ نے جب پیدا کیا تھا دیکھ کر کے تم ان کے ننگ کو دیکھا تھا کہ ان کو فرض لگ رہا ہے اکل کے لحاظ سے کیا ہے کبھی نہیں کب وکلی ہے کیا پیدا کیا ہم نے فرشتیوں کو مارتا اور وہ دیکھ رہے اللہ ان کے خبردار بے شک وہ بوجہ جھوٹ کے بکتے ہیں کہ والد اللہ, اللہ اللہ نے جنا اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں استفل بنا بنی کیا اللہ نے اولاد بنانی تھی تو بیٹیوں کو منتخب کیا بیٹوں کے اوپر بالا تم کیا ہے واسطے تمہارے کیسے فیصلہ کرتے ہو جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے خدا کی طرح نسبت کر دیتے ہو اپلا تو سکارون کیا پس نہیں سمجھتے تم اکل سے ام لم سلطان کوئی دلیل ہے تو لاؤ یہ نفی ہے دلیل نکلی کی کیا واسطے تمہارے دلیل نقلی ہے ظاہر تو لاؤ بس لاؤ کتاب اپنی وہی دلیل نقلی اگر ہو تم سچے یہ تو جی کس کے بارے میں ان کا خیال تھا وہ کس کے بارے میں تھا فرشتوں کے بارے میں کیا تھا کہ خدا کی بیٹی ہیں پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں تو خدا کی بیوی خدا کی بیوی کہاں ہے تو وہ کہتے جو جنو کا بادشاہ ہے نا جنو کا سردار یا بادشاہ اس کی بیٹی خدا کی بیوی جنو کا بادشاہ اور سردار کی بیٹی کیا بن گئی خدا کی بیوی بن گئی اب ان سے سوال ہے اگر جن کا سردار کی بیٹی خدا کی کا بن گئی بیوی تو جن خدا کا سسر بنا یا نہیں وہ سسر بنا نا اس کی بیٹی جو خدا کی بیوی بنی سسر بنا اور اس کے بیٹے کیا بن گئے خدا کے سالے بن گئے حالانکہ اکثر جن بدماش ہوتے ہیں ان کو دو میں جلایا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے سسروں کو سالوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے حالانکہ قانون یہ ہے کہ ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف زال کا بھائی تو بڑا پیارا ہوتا ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی زال اور بیوی کے بھائیوں کو بیوی کے باپوں کو جاننا میں ڈالیں گے اجیتواش ہے تمہارا والا کا اچھا جی وہ جالو بہن ہوا بہن بیان حال جناات بیان حال جنہ اور تجویز کیا انہوں درمیان اللہ کے اور درمیان جنوں کے سسرالی رشتہ ناسا بل وہ سسرالی رشتہ حالانکہ تحقیق جانتے ہیں جن کے بے شکو پکڑے جائیں گے کیا کے دن یہ پکڑے جائیں گے گرفتار ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے سسروں کو سالوں کو دو لگ میں ڈالیں گے سبحان اللہ پاک ہے اللہ سے کے بیان کرتے ہیں مگر بندے اللہ کے مخلص وہ بچ جائیں ان حرکتوں سے بچ جاتے ہیں فن نمات آبد یہ نفی اختیار ہے کہ تمہارے مابودان باطلا کے پاس کوئی اختیار نہیں نفی اختیار پر بے شک تم مشرکو اور جن کی پوجا کرتے ہو نہیں تم اللہ کے مقابلے کسی کو گمراہ کرنے والے علیہ من مقابلے خدا کے خدا کے مقابلے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ہاں مگر وہ داخل ہونے والے جہنم میں ازل میں لکھا جا چکا ہے تقدیر میں کہ وہ جہنمی بنے گا تو اور بات ہے ہر کونی تم گمراہ کر سکتے وما منا ادھر سے پھر فرشتوں کی بات ہے حکایت کال ملائکہ حکایت کال ملائکہ تم نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے حالانکہ ملائکہ خدا کے بندے ہیں آجز کیا ہے جی آجز بندے وہ خدا کے حکم کے سوا پار ہی نہیں مار سکتے حکایت کال ملائکہ وما منا فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی ایک مگر اس کا ایک درجہ ہے معین ہر فرشتہ اپنے درجے میں رہتا ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتا وینا لہل صاف اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحریر عبادت کے لیے تو صافون کا تعلق ابتدا سے ہو گیا اس سے وہ صاف آتے نالمصون اور بے شک ہم تصویر پڑھنے والے ہیں وائن کانون یقولون اب بھی شکوائے مشرقین پہلے بھی تو مشرقین کا شکوہ چلا رہا ہے نا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں اور جنوں کو سسر بناتے ہیں سورے شکوائے مشرقین اور ان کی آہج شکنی پہلے گزر چکا ہے کہ مشرق کہتے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے انبیاء کی عزت نہیں کی ہمارے پاس اگر کوئی نبی آ جاتا تو ہم کیا کرتے عزت کرتے مکہ کے مشرے کہتے تھے ہم اس کا احترام کرتے عزت کرتے پر میں اب تو نبی آ گیا اب کیوں مخافت کرتے ہوں دیکھو جی وائن قانون کی آئے گی مقفہ میال مسکلا اور بے شک کہتے تھے کہ اگر تحقیق نزدیک ہمارے ذکر من اولین کتاب ہوتی یہاں ذکر کہ نے کتاب لکھو اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی من اولین جیسا کہ پہلے لوگوں کو کتابیں ملی ہیں یہ منل کے نیچے لکھ لو من جن سے کتب اوالی یہ عبارت معزوف ہے ذکر من جن سے کتب اولی جیسے پہلے لوگوں کو کتابیں ملی ہیں ہمارے پاس بھی اگر کتاب ہوتی تو ہم ہو جاتے اللہ کے بندے مخلص یہ کہ کون کہتے تھے جی مکے والے لیکن جب نبی آیا کتاب آیا تو پکا فروبہی ہی کفر کر دیا ساتھ اسی کتاب پہ تو ان قریب جان لیں گے اپنے انجام کو والا کب سابقت بشارت یقینی بات ہے کہ سب کا کر چکی ہے بات ہماری ہمارے بندوں کے متعلق جو کہ مرسل ہیں کہ بے شک وہی منصور ہوں گے کیا ہوں گے جی ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب ہوں گے وہی نہ جندنا اور بے شک یہی لشکر ہمارا البتہ ضرور غالب ہو کے رہے گا کہ نبیوں کا لشکر فتو اللہ ہی تسلی خاتم اے میرے ماں بوب اگر نہیں مانتے تو آپ ان سے منہ مو موڑ لیں ایک وقت تک عذاب تک یا مو تک وہ اب سر ہوں اور دیکھتا رہے ان کو پس سو فوب سر ہوں بس انقریب دیکھ لیں گے دنیاوی عذاب کو آپ بھی انتظار میں رہیں یہ بھی انتظار دنیاوی عذاب مل کر رہے گا چنانچہ بادر میں ملا ان کو آپ ابھی آزاد ہے نا کیا پس ہمارا عذاب جلدی مانتے ہیں یہ کوئی حلوہ ہے خالہ جی کے گھر کا مٹھائی ہے کہ کہتے ہیں عذاب ہو عذاب ہو لیکن جب عذاب نازل ہوا نا تو پھر آنکھیں کھل جائیں گی پیدا نہ اس میں زجر بھی ہے بس جب نازل ہوا ان کے سہن کے اندر عذاب اور صاف باہ منظرین بس بری ہوگی صبح ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے ہیں بطول انہم ان کا اب خیال نہ کر کوئی خیال نہ کر اراض کرو ان سے حتاہین حت ایک وقت تک عذاب کے آنے تک یا موت تک ہمجے اراض کر اب آپ سوال کریں گے کہ ادھر تو تکرار ہے پہلے یہ لفظ ہے یا نہیں فتح و اللہ تھا پہلے اب بھی وہی کلام ہے وطول نمحتا یا نہیں ہے یہ تکرار کیوں ہے تو لکھ لو پہلا جو فتحول نمتہ ہین ہے نا یہ مرتب ہے بر تغلیب اہل حق کہ اللہ اہل حق کو غلبہ دیں گے کیونکہ فتح اللہ ان سے پہلے کیا ہے وین جن دنا لحمل یہی ہے نا کہ ہمارا لشکر غالب ہو کے رہے گا تو پہلے اہل حق کے غلبہ کا بیان ہے اور اس کے اوپر یہ مرتب ہے اب سمجھی گا یہ مرتب ہے بر تغلیب اہل حق کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو ضرور غلبہ دیں گے اور یہ دوسرا تبلا جو ہے یہ تغلیب اہل حق کے اوپر مرتب ہے یا تہذیب اہل باطل پہ مرتب ہے تہذیب ہے نا یہ فائدہ لازل اب عذاب آئے گا ان پہ یا لمبا نہ لکھو تو مختصر لکھو پہلا فتح اللہ تغلیب پر مرتب ہے یہ قسم مرتب ہے تازی پہ وہ تغلیب یہ تازی کافی ہے وہ اب صرف سو فیوگ سرو سبحان ربک رب کرب عزت عما یہ خلاصہ سورت ہے توحید بھی ہے اس میں رسالت بھی ہے اور انجام کی طرف بھی اشارہ ہے پاک ہے رب تیرا جو رب, رب ہے عزت کا پاک کس سے ہے اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں مشرق اور سلام کے اوپر رسولوں کے یہ رسالت بھی آ نا والمد اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالی مومنین کی نصرت کریں گے کافروں کو ہلاک کریں گے تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے مجلس سے فراغت بہت بہت سبحان رب کا رب العزت اما یا سکون سلامنا للمرسلین والحمدللہ شہیدِ اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سبتہ خالق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 wwwshaheed